تو اس کے اندر ایک بڑی بنیادی بات ہی نظر آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ خاص مقصد کے تحت جو ہے, جو ہے جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے کولپس ہو رہا ہے یعنی یہ سارے مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب وہ ایک بڑا کمبا ہوتا ہے ایک بڑی ہنڈیا ہوتی ہے ایک بڑا دسترخوان ہوتا ہے وہاں پر یہ بڑی پالیٹکس شروع ہو جائے کرتی ہے تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو کولپس کرنے کے لیے شاید یہ کی صورت میں جو ہے یہ انڈکٹ کیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرانے پر وقتوں کی بات ہے بلکہ اب تک یہ تھا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ تھا اور اب بھی فیملیز میں ہے. جہاں پر بھی یہ رائج ہے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت اچھے معاملات ہیں لیکن اب اس طرح کی آپ کہہ رہی رہے ہیں کہ یہ سازش ہے تو میں سمجھتا ہوں کسی کی اگر سازش بھی ہے اس کو کنڈیم کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے تو سازش کا شجارش, شکار جو ہم ہی ہو رہے ہیں اس کا نشانہ ہم ہیں ہم اس طریقے سے بن رہے ہیں کہ اپنے گھر گھر کو ہم خود برباد کرنے پر تلے رہے ہیں جوائن فیملی سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی پر جو بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے بات جاری ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک وقفے کے بعد اس ٹرانسمیشن کا ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جمید اقبال حاضر خدمت ہے ساخ اور بہو کے موضوع پر ناظرین گفتگو کر رہے ہیں اور کچھ پرابلم ہے لائنز میں لیکن کے کے بھی ان منتظر رہیں گے بہت ہی کم وقت میں لیکن اس سے قبل جو ہے ناط رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشار شامل کرتے ہیں جی خارش ہے بھی ایسا من بھی بلائے جاتے بھی ایسا ہم بی بلا ہم بی ہم بی بلا شاہ کو مہمان بنیا شاہ کو مہمان بنائے جاتے بجد میں ہو کے بیک ہونیا ہوتی وجد میں ہو کے بیشک دنیا ہوتی پرت میری آئے نی ہٹا وی پر دیا کھو سے میری ہٹائے اپنا پہرا سے مرتبہ باپ نبی پکشا ہوتے زیادہ ہوتا مرد باپ ہوتا ان کی دہلی جب شا بھائی میں بلائے ماشاء اللہ مفتی صاحب آپ کی جانے آئیں گے اور دو کیریکٹر اور سامنے آتے ہیں اس پورے کھیل کے اندر ایک بڑا سا کریکٹر ہے خیر خاموش کیریکٹر ہے جسے ہم سسر کہا کرتے ہیں اور ایک بڑا مظلوم کریکٹر ہے جسے ہم شوہر کہا کرتے ہیں بات یہ ہے کہ سارے معاملے کے اندر ساتھ کا تو بڑا اہم کردار ہے لیکن سو کردار کا کہیں, کہیں نظر نہیں آتا کیا وجہ ہے کہ اگر وہ اپنی صحیح ڈومیننسی اس گھر کے اندر دکھائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ سارے مسائل جو ہیں وہ اوور ہو سکتے جو ہیں جو کریکٹر سامنے نہیں آتا اس کی دو وجوہات یا تو وہ سمجھدار ہوتا ہے نہ سمجھ نہیں ہوتا ادال اقبام نسائی کے تحت جو وہ گھر کا حکمران ہوتا ہے تو سمجھداری کے تحت وہ سانس اور بہو کی مدد سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن آگ لگانے کی کوشش نہیں کرتا بولتا کچھ بھی نہیں ہے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو سسر ہوتا ہے وہ ساس کے انڈر میں ہوتا ہے ماتا کو جائے کا کبن ہونے کے وہ بالکل اس کی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اب بیوی جو کچھ کہہ رہی اس کی مان رہا ہے یہاں تک کہ بہو کے خلاف بھی وہ کہہ رہی ہے تو بہو ڈائریکٹلی کچھ نہیں بولتا لیکن پر پردہ وہ اپنی بیوی کے اللہ صاحب مطلب وہ شوہر جو ہے بیسکلی اپنی بیوی کے ہوتا ہے جس میں کلام کروں گا اور ضرور کلام کراؤں گا نازرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے سے ایک مختصر کے بعد خواتین حضرات کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد نے دیکھو دیکھتے ہیں جناب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ کون ہیں اور ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں السلام علیکم ہیلو السلام السلام علیکم وعلیکم السلام جرید بھائی بات کر رہے ہیں جی میں عرص کہتا ہوں جیت بھائی کیا حال چال ہے ٹھیک ہے جی آپ کی بہت دعا ہے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں وزیر جی فرمائیے جی میرے یہ مسئلہ تھا سانس دو متعلق جی میری شادی کو دو سال ہو چکے ہیں اور لیکن مطلب سانس یہ ہے کہ مجھے ہر ٹائم مجھے یعنی کہ تانیں دیتی رہتی ہیں حالانکہ بچے کو جون کہتی ہیں میں گھر کا کرتی ہوں سب کچھ کرتی ہوں انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح نہیں سمجھا ہوا حالانکہ میں انہیں اپنی ماں کی طرح سمجھتی ہوں تو پلیز اس کا کوئی حال بتائیں چھوٹی چھوٹی بات پہ یعنی کہ ہسبینڈ بھی بیٹھے ہوں گے کہ ان لگائیں گے کبھی گے تو پلیز اس کا مسئلہ ہے تو حال بتا دیں ایسا کیوں ہو رہا ہے اچھا آپ نے یہ محسوس کبھی کرنے کی کوشش کی ہے کہیں آپ کی طرف سے کوئی کمی تو نہیں رہ گئی نہیں نہیں میری بس جو کہتی ہے میں وہی کام کرتی ہوں جو کہیں گی میں وہی کروں گی لیکن وہ ہے کہ میری ہر بات مجھے تانے دیں آپ آمنا ایک کام کریں کہ کال کو جو ہے بند کریں اور کی کو تھوڑا سا تیز مفتیان کلام کریں گے کے تھی جی جی کا میں آپ نے بہت سے بات ہو رہا پلیز آپ پلیز فرمائش کیجیے کیا پوچھنا چاہ ہیں ہاں جی میں آپ کی سینا سونا ہے آپ بہت شکریہ آپ نے السلام علیکم میرا خیال ہے شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے اچھا مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے پہلے اس کال پہ کرتے ہیں بنیادی طور پر وہ جو مظلوم کریکٹر ہے جس کو ہم شور کہتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے علامہ صاحب ایک بات آپ سے بھی چل رہی تھی اس کو بھی تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے ساتھ ساتھ کہ اس کتابیں چل رہے ہوتے ہیں تو وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کیا اگر وہ کریکٹر کھل کے سامنے آ جائے تو ممکن ہے کہ تو ہمیں دونوں صورتحال بتائی قرآن کے آج بھی پڑھی ہے رجال و قوام اگر واقعی میں قوام بن جائیں اور وہ حاکم بن جائے اور گھر کے بڑے بن جائیں تو مرد کے قلب میں اس میں وسط بہت زیادہ ہوتی ہے اور عورت کے قلب میں مرد چاہوں گا اس پر بھی لیکن تنگی زیادہ ہوتی ہے تو مرد اگر اپنے تمام اختیارات کو بروئے کار لائے اور گھر کی فلاح کے لیے حاکم کی طرح رول ادا کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ بعد میں کوئی فساد بتاؤں اچھا لگتا ہے جب وہ ساخ کی چیخ نکلتی ہے آواز نکلتی ہے چنگارنی تو دیکھا, دیکھا یہ گیا کہ وہ مرد اس کو بالکل خام جو ہے یہی تو اٹال سے ہٹنا ہٹنا ہے نا اب یہ جب اپنے شوہر کا احترام رہی ہے تو جناب بچی پر کا احترام کریں اور بچی پر ہیں کہ یہ تربیت کنورٹ ہوتی ہے بالکل اور اس میں مین بات جو آپ نے فرمائی وہ گھر کے بڑے کی جس کو سر کہا جاتا ہے اس گاڑی سرکار نے کہ تم سے پوچھا جائے گا مسول جو ہے اور قیامت کے دن جو بھی فساد ہوگا اس کے بعد جاری رکھتے ہیں کالوں میں شامل کریں گے السلام علیکم السلام جناب صاحب ارے انڈیا سے بول رہا ہوں جی حضور ہلو جی فرمائی حضور ہلو جی فرمائی صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے ہماری بہت ابھی نئی نئی شادی ہوئی سال ڈیڑھ ڈیڑھ سال ہو گیا شادی ہوئے وہ انگور تنگے الگ رہنا چاہتی ہے ہم نے ہمارے دو تین مکان ہیں وہاں جا کے رہیے وہاں نہیں رہتی وہ اپنے پیڑ میں رہنا چاہتی ہے اچھا اپنا तो الگ الگ بھی کر دیا ہے بچے کا تو الگ تو کچھ بھی ہم سے رشتہ رہتے ہیں وہ اچھا اچھا ہمارا بچہ آتا رہتا ہے اور آپ کے بچے کو بالکل الگ کر دیا آپ سے جی جی ہاں ٹھیک ہے آپ کو بالکل بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہندوستان سے کال کی السلام علیکم وعلیکم السلام جناب جناب عری جویز اد کر رہا ہوں لاہور سے جا فرمائیے گزارش یہ ہے جے کہ جے اسلام میں اس مسئلے کا حل کیا ہے ساتھ بہو کے جگڑے کا بالکل آپ کو بتاتے ہیں دوسرا آہ یہ آہ ہے میرا کاری صاحب سے ایک گزارا انہیں نشائی گولڈ میڈل ملایا ہے لاہور میں احسن احسن احسن ہم کہتے ہیں جس ناد پہ انہیں نشائی گولڈ میڈل ملا ہے نا وہ ناد پلیز ہمیں سنا دیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ان آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال ریکارڈ کی موتی صاحب یہ فرمائیے اب تھوڑا سا بات ہم کریں گے اس کریکٹر پہ جسے ہم شوہر کہتے ہیں بےچارا بڑا ہی مزلوم جو ہے وہ بیٹھا رہتا ہے بلکہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ بیوی بی نے, بی بی نے ترنگ میں کہ تیسے سی اٹھ رہی ہیں میرے انگ انگ میں پوچھا جو اماں سے تو وہ بھی یہ کہنے لگی کہ گرتے ہیں شہ سواری میدانی جنگ میں ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر ہے خدمت ہے ساس اور بہو کے اس موضوع کے حوالے سے دیکھیں آپ ہمارے ساتھ ایوان میں کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی جنید بھائی جی میں جی میں نائنا سے یو کے سے بات کر رہی ہوں نائلہ مناف جی فرمائیے نائلہ صاحبہ ہاں جی جی میں نے آپ سے یہ جی سوال کرنا تھا کہ میری جو ہے نا وہ یو کے میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی یعنی کہ پہلے تو اس کے بڑے اچھے تاثرات تھے میرے ساتھ بعد میں آ کے یعنی کہ وہ بھی مطلب میری جو سانس ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے میرے ساتھ رویہ ان کا بھی, بھی. تو میں پوچھا چاہتی ہوں ایسا کیوں ہوتا ہے یعنی کہ سانس ہی بہو کیوں ایسا ہوتا ہے وہ جب ایک بیٹی جاتی ہے بن کے بہو کسی کے گھر تو بیٹی کی طرح رکھنا چاہیے نا صحیح بات تو یہ کیوں نہیں رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے آپ کو بالکل بتائیں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے یو کے سے ہمیں کال کی ایک اور کریکٹر جو ہے شامل ہو گیا نین اس پہ کلام کریں گے لیکن خاری صاحب آپ کو جو ہے ناطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ والی وسلم کی گزارش کریں گے مارے آنو سینے لایا میرے پانی سویا پر بلا کے میرے جیت اے دائک نہیں سی تیرے دربار دے مجب میں در پر در ناچمل دیکھو مجبور نے اپنے آپ شوہر کی مظلومیت کے بارے میں کیا کہیں گے کہ بچارہ چاروں طرف سے پچھڑا ہوتا ہے لیکن اس سے قبل کالر میں شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی بھائی میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں مفید جی فرمائی بہن جی مجھے یہ کہنا ہے کہ جہاں پہ ساتھ جو ہے وہ اچھی ہو اور بہو اچھا سلوک نہ کرے تو وہاں پہ آپ کیا کہیں گے بالکل ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کینیڈا سے کال کی لیکن آپ مزید کیا کہنا چاہتی ہیں آپ کو آئے ہیں مجھے ان سے فرمائش کرنی ہے مادی مادی شان ٹھیک ہے آپ کو سنوائیں گے انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کینیڈا سے کال کی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آپ نے شوہر کو مظروم کی دی ہماری ساری بہنیں ناراض ہو جائیں گی بات یہ ہے کہ شوہر مظلوم بھی ہوتا ہے ظالم بھی ہوتا ہے ظالم اس لحاظ سے ہے کہ وہ مکمل طور پر بھی کا فرما فرما بردار ہے اور ماں کی ہر تلفی کر رہا ہے والدین کی ہر تلفی کر رہا ہے تو نے سختی سے بنا فرمائی وغیرہ اف کے ان کے بارے میں اف تک نہ کہنا ہے دوسرا یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے عورت کے غلام کو بیوی کے غلام کو فرمایا ہے. بات جاری رکھیں گے. مفتی صاحب آپ سے کلام کروائیں گے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے خواتین و وزرات کی ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان اقبال حاضر خدمت ہے چلتے ہیں جناب اپنے اگلے کالج اور دیکھیں ہمارے ساتھ اس ایوان میں اس وقت کون ہے السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک ہے آپ اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک چاچی میں یوکی سے بات کر رہی ہوں ستارہ مجھے میں کافی دیر سے آپ کا پروگرام سن رہی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ ماشاءاللہ شادہ بوے وہ کافی ساری فون پہ آ رہی ہیں اور بتا رہی اپنی اپنی پرابلمس اور اور کہہ رہی ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے تو مجھے صرف یہی کہنا تھا میں خود ایک بہ گئی مجھے یہی کہنا تھا کہ نا پانچ روپیاں جو ہوتی ہیں وہ ایک برابر نہیں ہوتی اور آپ کو پتا ہے تالی جو ہے نا وہ کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی اور اس طرح اس طرح جو ہوتا ہے نا حال بھر میں تقریباً یہی ہوتا ہے کہ کسی جگہ سانس ٹھیک نہیں ہوتی کسی جگہ بہو ٹھیک نہیں ہوتی لیکن میں نے پروگرام دیکھا تھا ایک بیچاری اماں بھی آئی ہوئی تھی تو بتا رہی تھیں کہ میں, میری ایسی بہو ہے تو اس نے مجھے مارا بھی ہے تو مجھے وہ پروگرام دیکھنے میں بڑا دکھ ہو رہا تھا میں اتنا رو رہی تھی کتنی بری بات ہے آپ مجھے तो ایسا لگتا ہے کہ آپ ہت درجہ آپ ہتھ درجہ اپنی جی ماں چاہ میری جو خاص کی بیچاری فوت ہو ہے تو وہ بچاری بہت اچھی تھی اللہ ان کا جنت میں جگہ دیا انہوں نے نا بہت اچھی طریقے سے ہمیں بیٹی کی میں مجھے پیار کیا انہوں نے اور انہوں نے صرف مجھے اتنی صحت کی تھی میں سادھو بہنوں کو تقریبا وہ نصیحت بتاؤں گی کہ انہوں نے ہماری خاص میں ہمیں یہ کہا تھا کہ بیٹا آہ آہ ہم ہوتے کے بیچ میں جو مرضی بات ہو جائے کچھ بھی ہو ہے جب مرد باہن سے آتے ہیں کام سے کہیں کہ آگے ان کے ساتھ ان کو شیئر نہیں کرنا چاہیے نا ہماری عورتیں کی بات, کیا دیتا بات دیتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ, یہ پیغام یہ پیغام یہ پیغام ہے آج آپ کی طرف سے ماشاءاللہ اور پرائم کال جسے میں کہوں گا اس پروگرام کی وہ واقعی یہی تھی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں یو کے سے کال کیا السلام علیکم السلام علیکم ہلو جی علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جناب صحمد بول ہو رہے ہیں جی میں اس کر رہا ہوں کون اور کہاں سے بات کر رہی ہے یہ جنیتا بات یہ ہے کہ مسیحی صاحب سے مجھے کہیں کہ کچھ ایسی ہے تک انہوں مجھے بتائیں کہ میری میرے سسرال والے بہت ظلم کر رہے ہیں اچھا آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں میں لاہور سے بول رہی ہوں میری ماتا چار بیٹیاں ہیں ختم ہو رہی تھی جی میں لاہور سے بول رہی ہوں بالکل ٹھیک ہے آپ کا مسئلہ میں سنیا میرا خیال شاید لائن مرج ہو گئی ٹیلیفون کی لیکن بہرحال آپ کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی وظیفہ بتائیں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں لاہور سے کال کی صاحب بڑی چیزیں آئی ہمارے سامنے میں چاہوں گا پہلے اس مظلوم شوہر کی میں مظلوم گروز اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ ایک بہن بھی سامنے ہے سامنے ہے اور بیوی بھی سامنے ہے اس طرف بھی آ رہا ہوں دیکھیں اگر ماں کی ہر جائز و ناجائز بات مانتا ہے بیوی کی تلفی کر رہا ہے دونوں کے درمیان پسا ہوا اس لحاظ سے وہ مظلوم ہے اب اسے اس سچویشن سے کس طرح نکلنا ہے تو بہتر صورت یہ کہ ماں کو اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا تو بیوی کو اول روز سے یہ سمجھا دے کہ دیکھو ماں نے اگر کوئی ایسی بات کی آپ کو خدمت کرنی ہے हم. اگر کوئی بات بری لگتی ہے تو آپ کو زبان درازی نہیں کرنی हم. جو شکایتیں میرے پاس اگر کہنی نہیں انشاءاللہ اس سے کافی حد تک لڑائیاں کم ہو سکتی ہیں اچھا یہ سر سعودی عرب سے کال آئی وہ یہ کہتی ہیں خاتون کہ میری ساتھ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے تانے دیتی اب یہاں پہ خاموشی وہ کیسے اختیار کریں کیا کریں علما صاحب دیکھیے اس میں میں نے بنیادی طور پر پہلی بات ارسل تھی کہ جناب اس میں جب تک دونوں جانب سے اپنے حقوق کو سمجھیں گی نہیں اپنے منصب کو نہیں سمجھیں گی تو ایسی درجنوں کالیں آتی رہیں گی اور یہ معاملات چلتے رہیں بات ہیں. جاری رکھیں گے علامہ صاحب ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر کے بعد اسٹار ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت موضوع بہت گمبھیر ہے اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی کال کا بھی بڑا رش ہے لیکن دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ ان آخری آخری لمحات میں کون ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی میرا یہ سوال ہے کہ میری ساس ہیں وہ میں ان کا جو ان سے کام کہتی ہیں میں وہ ہر کام ان کا کرتی ہوں لیکن وہ کھیلنے مجھ سے خوش نہیں رہتی مطمئن نہیں ہوتی بالکل نہیں رہتے اور وہ ان سے کہتی ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے ہم سے गुँ. تو نہ اپنے والدین سے شیئر کرو اور نہ اپنے شہر سے شیئر کرو کتنا کام ہو شروع ہو بالکل اچھا آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا اللہ صاحب اس کال سے اٹھاتے ہیں بات کو اتنی خدمت کرنے کے باوجود بہو جو ہے وہ بادی رہتی ہے رہتی ہے پریشانی رہتی ہے ساس مطمئن نہیں ہوتی دیکھیے یہ صرف اس شعبے میں نہیں ہر شعبے کے اندر ہے حقوق تلفی حقوق کو نام ماننا چھوڑنا اللہ کی جانب سے جو قیود اور حقوق دیے گئے اس کی اگر پاسداری نہیں کی جائے گی تو یقینا جس کی جانب سے بھی اگر وہ ظلم ہوگا وہ شدید گناگار اور انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ تل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان سے بات زبان میں تالے بھی لگا دیے میرے بیٹے کو کچھ مت بتانا مطلب یہ تلقین کی ہوئی میرے بیٹے کو کچھ مت بتانا دیکھیں اب چاہے بہو کے جانب سے ایسا معاملہ ہو کہ وہ اپنی سطح چھوڑ کر جناب بالکل بلند ہو جائے اور ساز کی جانب سے ہو کہ شفقت کی راہ کو چھوڑ کر وہ تنزل کر لے تو یقین ان یہ ظلم کی فضا ہے ایک شے شی... کو اس کے ہاتھ سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے بالکل ظلم کی بنا پر تو نہ قبر میں بچ سکتی ہے نہ قیامت میں بٹ سکتی ہے اچھا انڈیا کی جو کال آئی اس میں سر یہ کہتے ہیں کہ میری بہو جو ہے وہ الگ فلیٹ لے کے رہے ہیں مطلب ہم لے کے دینا چاہتے ہیں الگ گھر اپنا دینا چاہتے ہیں لیکن وہ کہتی ہے کہ میں رشتہ ہی نہیں رکھنا چاہتی لوگوں سے اب گھر مان سے لے کے دیکھیں دو وجہ ہے ناظرین نے اس کو سنا بھی ہو اس کی دو وجہ ہے ایک شریک تقاضا تو یہ کہ وہ اپنا حق مانگتے ہوئے اپنے شوہر سے الگ مکان کا کی درخواست کر سکتی ہے لیکن اخلاقی تقاضے اس کے اندر یہ ہیں کہ جناب ایک ہے کہ سکال اصلاث و فرماتے ہیں رشتوں سے قطع کرتا ہے اور رشتوں کو ختم کرتا ہے وہ شخص داخل نہیں <inim> <تل> ادار <سؤال> <g produção> اس کو کو اسلام سے خارج تو ادار اسلام سے خارج ہو جائے گا ایک ان خاتون پر سب سے بڑا وبال یہ آئے گا کہ اگر وہ اپنے سسرالی رشتوں کے ساتھ بل پکڑی ہیں تو یہ ایک گناہ کبیرہ ایک شدید جن کو ان کو توبہ کرنی چاہیے اور تباہ کر کے اس معاملے کے ساتھ ان کو رک کرنی کیا فرمائیں گے جو کال کہ نند بڑا پریشان بڑا پریشان کرتی کیا کیا جو رواب کا رویہ خراب رہا دیکھیے بات یہ اگر ان کا رویے نل بھی گناہ گار ہے گناگار ہے وہ اپنی بہو کی اور وہ اپنی بھاوش کی حق تک کر رہی ہیں لیکن انہیں چاہیے صبر اور برداشت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہو کا اس کے بعد جو ہے وہ جاید بھائی نے راہوں سے پوچھا کہ بہو کی جگہ بڑا پیارا سوال سب پیارا نہیں ہے بہت پیچیدہ سوال ہے اس مسئلے کا حل تو بڑے بڑے فلاسفرز اور مفکرین نہیں ہی نکال پائے ناظرین آپ کچھ سوچیں کچھ ہم سوچتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے ملاقات کرتے ہیں آپ اس ٹرانسمیشن کے آخری آخری لمحات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جن اقبال حاضر خدمت ہے مفتی صاحب بہت مختصر میں چاہوں گا جو سوالات آتا ہے اس کے جوابات میں یہ پوچھا کہ ساس بہو کے جگڑے کا حل کیا ہے دیکھیں بھائی قربانی کے بغیر رشتے نہیں پنپتے ساس کی قربانی یہ ہے کہ وہ مشفقہ رہے غلطی کو نظر انداز کرتی رہے اور بہو کی قربانی یہ ہے کہ ساس کے ساتھ احترام کا رشتہ جوڑ کر رہے ٹھیک ہے جو ہے وہ یہ پوچھا کہ ان کے سفر والے ظلم کر رہے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے سفر والے ظلم کر رہے ہیں گنا سے مرتکب ہیں اور آپ ظلم سے رہی ہیں تو آپ برداشت کریں صبر اختیار کریں اللہ بلال العالمین آپ کو صبر کی خبر کا اجر اطاف بہت بہت شکریہ صاحب تشریف لائے. ایک جملے میں آپ کا پیغام اللہ ریکارڈ میرا پیغام یہی ہے کہ جانب سے احسان ہو اور شیخ متحرہ نے جو دونوں کو حق دیا ہے اس کی پاسداری ہو ساس صاحبہ کے لیے حکم کا آن... ارض م... یہ ہے کہ جناب وہ شفقت آن... رواداری اور برداشت کو رکھے آن... اور آ, بہو کے لیے کہ وہ احترام احترام اور, اور ملحوظ خاطر رکھے اور اس سطح کو جو کشادہ ہے جو واضح فرق ہے اس کو فرق کے اعتبار رکھے اور اگر آن... کو ملائیں گی تو جناب اس میں بالکل ٹھیک ہے بات ساری اتنی سی ہے کہ یہ جو جھگڑا ہے ساس اور بہو کا بڑے بڑے فلاسفرس بڑے بڑے دانشور بڑے بڑے مفکرین بڑے بڑے اہل قلم جو ہیں وہ آ کر اپنے گٹھنوں کو یہاں پر ٹیک دیا کرتے ہیں جب ساس اور بہو کے جھگڑے کی بات آتی ہے کیونکہ اتنا قدیم ناظرین اس جنگ کا معاملہ ہو چکا ہے کہ اس کا حل شاید تلاش کرتے ہوئے بھی ہم تلاش نہیں کر سکتے صرف ایک جملے میں اس بات کو پیرونے کی کوشش کروں گا کہ کیوں نہیں تلاش کر سکتے اس لیے کہ ہم نے اپنے اپنے آپ کو انا کے خول میں اس حد تک بند کر لیا ہے کہ اب ہم اس خول سے باہر آنا ہی نہیں چاہتے اور ناظرین جس وقت تک ہم اس انا کے خول کو فنا نہیں کریں گے اس وقت تک مسئلے کا حل نظر نہیں آئے گا دراصل یہ کھیل ہے ناظرین اور اس کھیل کے کچھ کریکٹرز ہیں جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک کریکٹر تو وہ ہے جسے ہم بادشاہ کہتے ہیں ایک کریکٹر وہ ہے جسے ہم ملکہ کہتے ہیں ایک کریکٹر ناظرین وہ ہے جسے ہم پیادہ کہتے ہیں ایک کریکٹر وہ ہے جو اس کے اندر شہزادے کا کردار ادا کرتا ہے اور ایک کریکٹر وہ ہے جو شہزادی کا کردار ادا کرتی ہے یہ جو پیادہ ہے نا ناظرین دراصل یہ نن ہے جس سے ساتھ سارے کام لیا کرتی ہے بادشاہ بےچارا اپنی مسنت پر خاموش بیٹھا رہتا ہے اس کو تو بس اپنی حکومت سے اپنی رایا کی خوشی اور اس کے غم سے کوئی سروکار ہوا ہی نہیں کرتا کیونکہ اس کی سماعتوں تک بات پہنچا ہی نہیں جاتی اور یہ جو ملکہ ہے اس کا اصل کردار ہے نازیم یہ ڈومینیٹ کرتی ہے شہزادی پر اور شہزادی یہ چاہتی ہے کہ اس کرسی پر جس کرسی پر ملکہ بیٹھی ہے اس پر میں براجمان ہو جاؤں اب سب سے زیادہ جو ستم کا شکار ہوتا ہے وہ بےچارا پیارا کا شہزادہ ہوا کرتا ہے لیکن نازی میں ایک بات ارض کروں اس ملکا کو چاہیے کہ وہ اپنی مسنت سے اتر کے ایک بات سوچ لے کہ یہ شہزادہ اس کا جگر گوشہ ہے اگر نقصان پہنچے گا تو اس شہزادے کو یعنی اس کے جگر گوشے کو پہنچے گا اس شہزادی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر نقصان پہنچے گا تو میرے شہزادے کو پہنچے گا میرے کے تاج کو پہنچے گا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ بلکہ میرا شوہر ہے اور ناظرین اس پیادی کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ میں لوگوں کی باتیں ادھر سے ادھر کیا تو کرتی ہوں انفارمر کا کردار ادا تو کرتی ہوں لیکن اس انفارمیشن کی ڈیلیوری کے اندر اگر نقصان پہنچے گا تو میرے بھائی کا پہنچے گا میرے خون کا پہنچے گا ناظرین آج معاشرے کے اندر جو رشتے ہیں وہ پنٹتے اسی لیے نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پہ انا کے خول کے اندر بند کیے بیٹھے ہیں آج کا سب سے بڑا پرابلم آج دیکھ لیجیے ناظرین لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے ساس بہو کا جھگڑا آج اس پروگرام کے اندر گو کے لائن ہماری سیلفون لائن ڈسٹرب ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ہندوستان سے اٹلی سے کینیڈا سے سعودی عرب سے یو کے سے ایون امیرکا سے اور سوئزرلینڈ تک کی جو ہیں ہمارے پاس اسٹینڈ بائی تھی جو ہم وقت کی کمی کی وجہ سے تھرو نہیں کر یعنی ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے آپ کا تعلق مشرق سے ہو آپ کا تعلق مغرب سے ہو آپ کا تعلق شمال سے ہو آپ کا تعلق جنوب سے ہو عورت کو چاہیے کہ وہ عورت کی دشمن نہ بنے عورت عورت کی دوست بن جائے تو واللہ سارے مسائل حل ہو جائیں جب ایک باپ اپنی بیٹی کو بہاتا ہے اور اس تعلیم کے ساتھ بہاتتا ہے کہ بیٹی تم نے اس دہلیز کو اب کراس کر لیا ہے اب جس دہلیز پہ جا کے تم قدم رکھ رہی ہو دراصل وہ تمہارا اصل گھر ہے وہ تمہارا سسرال نہیں ہے تم مائکے سے نکل رہی ہو مائکے سے تمہاری ڈولی اٹھ رہی ہے لیکن اب تمہارا جہازہ اس وقت اٹھے گا جب تم جب تم اپنا دم اپنے سسرال میں توڑ دو گی جو کہ تمہارا اصلی گھر ہے میں تمہارا باپ ہوں میں نے تمہیں جنم دیا ہے تمہاری ماں یہاں پر موجود ہے جو تمہاری لیے جنت ہے لیکن تمہاری اصل جنت اب تمہارے وہ ماں باپ ہیں جو تمہارے ساس اور سسر ہیں جو تمہارا اب انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری شہزادی ہماری بہو ہماری بیٹی اب ہمارے درمیان آنے والی ہے بس ایک بات کو ناظرین اپنے ذہن میں پہرست کر لیں کہ جو بچی اپنی دہلیز کو چھوڑ کر اپنے گھر سے جا رہی ہے اب وہ اپنے ذہن سے اس بات ڈال دے کہ میں اس دہلیز کے قدم جا کے رکھوں گی تو میں بہو کہلاؤں گی نہیں مجھے بیٹی کہلانا ہے اور جو ساس کھڑی ہو کر دروازے پر پرانے پاک لے کر اس بیٹی کا استقبال کر رہی ہوتی ہے کہ میں اس کے سر کے اوپر پرانے پاک رکھ کر اسے رحمتوں کے سائے میں لے کے آؤں گی تو وہ یہ سمجھ لیں کہ میں بہو نہیں لے کے آ رہی بلکہ اپنے جگر کا ٹکڑا اور اپنے گھر کی بیٹی لے کے آ رہی ہوں تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اور ملاقات ہوتی ہے آخری سیگمنٹ میں ایک مختصر صفحے کے بعد آپ کا میزبان جنوب حاضر خدمت ہے. مزید لطف پیدا کریں ناظرین اور آئیے اب چلتے ہیں قاری شاہد صاحب کی جانب اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی پیاری سی آواز میں اس ماحول کو مزید خوبصورت اور مزید روح پر بھر بنائیں جناب خاری صاحب چمک پات سب پان بال میرا دل بھی چمکا بیچمکان والے چمک تجھ پاتے ہیں سب پانے بروں پر رس بجاتے میں ہے جا بجا تھان مدین خدا کو رکھے مدینے کردیندا تج کرے غریبوں فقیروں کے تھران والے غریبوں فقیروں تھران عالم سے چھپ جانے والے میں علی رضا نفس دشمن ہے تم میں نہ آنا